اور ان میں کوئی اس پر آمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر آمان نہ لاتا ہے اور تمہارا رب مفصد کو خوب جانتا ہے